فإن قدر على القيام ولم يقذر على الركوع والسجود لم يلزمه القيام وجاز أن يصلي قاعدا يؤميه ماء فإن صل صحيح بعض صلاته قائما ثم حدث به مرض أتمها قاعدا يركع ويسجد اچھا مولانا مریض کی نماز کے مسائل پڑھ رہے تھے ہم किसी کو مرض لاحق ہو جائے تو نماز کیسے پڑھے گا صاحب قدوری نے آپ کو بتلایا تھا بھائی کہ اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھے رکو اور سجدہ کرے بھائی اور اگر رکوع اور سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر اشارے سے سر کے اشارے سے کیا کر لے نماز پڑھ لے رکوع کا بھی سر سے اشارہ کرے اور سجدے کا بھی سر سے اشارہ کرے لیکن سجدے کا اشارہ زیادہ ہو یعنی سجدے کے اندر سر کو ذرا زیادہ جھکائے رکوع کی بنسبت بھائی اور اگر بیٹھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر سیدھا لیٹ جائے بھائی پاؤں قبلے کی طرف کرے اور کمر کے پیچھے کوئی اونچے تکیے وغیرہ اس طرح رکھ دیے جائیں کہ وہ قریب بیٹھنے کے ہو جائے تاکہ چہرہ کس طرف ہو جائے اس کا قبلہ رخ ہو جائے اور اگر مریض میں کچھ طاقت ہے تو پاؤں سیدھے قبلے کی طرف ہی نہ پھیلائے بلکہ پاؤں سمیٹے گھٹنوں کو کھڑا کر لے بھائی طریقہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی اور اگر اتنی طاقت بھی نہیں ہے کہ اس کو بٹھایا جائے بھائی وہ بیٹھ وہ کمر کے پیچھے تکیے رکھے جائیں زیادہ تو تکلیف ہوتی ہے اس کو تو پھر اس صورت میں صرف کیا کیا جائے اس کے سر کے نیچے ذرا اونچا تکیہ رکھ دیا جائے تاکہ چہرہ آسمان کی طرف نہ رہے بلکہ کس طرف ہو جائے قبلے کی طرف ہو جائے اور اس طرح پھر وہ سر کے اشارے سے نماز پڑھے بھائی اور اگر اس طرح سیدھا لیٹنے کے بجائے بھائی وہ پہلو کے پل لیٹتا ہے اور چہرہ قبلے کی, کی طرف کر لیتا ہے تو یہ صورت بھی ٹھیک ہے لیکن بہتر کیا ہے وہ پہلا طریقہ ہے بھائی اور اگر سر سے اشارے کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر اس صورت میں آنکھوں کے ذریعے یا بھو کے ذریعے یا دل کے ذریعے اشارہ نہ کرے بلکہ نماز ہی کو کیا کر دے موخر کر دے مؤخر کر دے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا اگر اس حالت پر جب سر سے بھی اشارہ کرنے کی طاقت نہیں اس حالت میں اگر پانچ سے زائد نمازیں اس کی قضا ہو جائیں تو پھر اب اس پر قضا بھی نہیں پانچ قضا ہوئی ہیں یا پانچ سے کم قضا ہوئی ہیں اور پھر ٹھیک ہو گیا پھر تو ان ساروں کی قضا کرنا پڑے گی جو نمازیں رہ گئیں لیکن اگر پانچ سے زیادہ نمازیں قضا ہوئی اس حالت میں یعنی ایک دن رات سے وہ زیادہ اس حالت میں رہا تو اب یہ جو نمازیں رہ گئیں یہ بالکل معاف ہو گئیں اس کی قضا بھی اس پر نہیں ہے بھئی دس دن رہتا ہے پندرہ دن رہتا ہے بیس دن اس حالت میں رہتا ہے ساری نمازیں کیا ہے معاف ہیں بھائی قیام رکوج اور اگر وہ قادر ہے بھائی قیام پر لم یقد رقو سجود اور رقو اور سجدے پر قادر نہیں ہے لم یل زم حل قیام تو اس پر قیام بھی لازم لم یل زم حل قیام بھائی ایک آدمی ہے بیماری کی وجہ سے وہ رقو اور سجدہ نہیں کر سکتا قیام تو کر سکتا ہے لیکن رکو اور سجدہ نہیں کر سکتا تو کہتے ہیں اس پر قیام بھی لازم نہیں ہے بلکہ کیا کر سکتا ہے بیٹھ کر بیٹھ کر نماز پڑھے بھائی اور بیٹھ کر بھائی وجاز قائد ایما اور یہ بھی جائز ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے یو ایمان اشارہ کرے بھائی اشارہ کرے اشارے تو بھائی جس میں کھڑے ہونے کی طاقت تو تھی لیکن رکو اور سجدے کی طاقت نہیں ہے بھائی اس سے تکلیف ہوتی ہے اس کو بے انتہا تو اب اس کے لیے جائز ہے مولانا دونوں صورتیں جائز ہیں چاہے تو قیام کو بھی چھوڑ دے اور کس طرح پڑھے نماز بیٹھ کر پڑھے اور اشارے سے رکو اور سجدہ کرے اور چاہے تو کھڑے ہو کر کیا کرے کھڑے ہو کر سر کے اشارے سے بھائی رکو اور سجدہ کر لے بھائی اور بیٹھ کر پڑھنا افضل ہے یاد رکھیے مارانا وجاز قائد ایما انوارانا تو میں نے اوپر لکھا ہوا ہے بینت ستور وہ ہوا افضل امین ایما اہ کھڑے ہو کر اشارہ کرنے سے افضل ہے کہ بیٹھ کر اشارے سے نماز پڑھ بھائی ایک آدمی تھا نماز اس نے اس حالت میں شروع کی کہ وہ صحیح تھا بھائی سمجھ میں آیا صحیح تھا نماز شروع کر دی ایک رکات پڑی تھی کہ اسے مرض لاحق ہو گیا مرض لاحق ہو گیا اور مثلا مولانا کوئی رگ چڑھ گئی اس کی اب بڑی تکلیف میں ہے اب کھڑا نہیں ہو سکتا تو بھئی باقی نماز اسی طرح اب یہ نہیں کہ نئے سرے سے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں بھئی اسی نماز کو اب وہ بیٹھ کر کیا کر لے پورا کر لے بھئی پورا رکو اور سجدہ بیٹھ کر کر سکتا ہے تو کر لے اگر رکو اور سجدہ بیٹھ کر نہیں کر سکتا تو پھر کیا کر لے اسی نماز کو پورا کرے بیٹھ کر اور اشارے کے ساتھ بھائی جب شروع की تھی تندرست تھا درمیان میں مرض لاحق ہوا تو اسی نماز پر باقی کی بنا کر سکتا ہے بھائی سورج سمجھ میں آئی بھائی جیسے مولانا تندرست تھا تندرست کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کی نماز صحیح تھی یا نہیں تھی بھائی اقتدار صحیح تو جیسے وہاں اقتداد صحیح تھی یہاں بھی بعد والی نماز کی بنا پہلے والی نماز پر صحیح ہے وہ پہلے کیا تھا درست درست تھا بعد میں کیا ہوا مریض ہوا تو بیٹھ کر نماز دو اور آپ نے مسئلہ پڑا ایک آدمی تندرست ہو نماز پڑھا رہا ہے اور پیچھے مقتدی کیا ہے وہ قیام پر قادر نہیں ہے تو اس کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے اقتداد صحیح تو جہاں جہاں مسئلہ پڑا تھا اقتداد صحیح تھی وہیں بنا بھی صحیح ہوگی جہاں اقتداد صحیح نہیں تھی وہاں بنا بھی صحیح لہذا اس تاک کرو ذرا ایک آدمی تھا بھائی وہ رکوت سجدے پر قادر نہیں تھا نماز جب اس نے شروع کی رکوت سجدے پر قادر اشار سر کے اشارے سے رکوت سجدہ کر رہا ہے درمیان نماز میں وہ ٹھیک ہو گیا تو اب باقی نماز اس کو رکوع اور سجدے کے ساتھ قیام کے ساتھ پڑھنا پڑے گی تو اب آپ بتائیے شروع کی نماز تھی اشارے کے ساتھ بعد والی نماز ہے رکوع اور سجدے کے ساتھ تو کیا اب بنا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اسی مسئلے کی طرف جائیں بھائی امام اگر صرف اشارے سے پڑھا سکتا ہے اور مقتدی رکوع اور سجدہ کر سکتا ہے تو آپ نے پڑھا تھا ابتدا صحیح نہیں تو یہاں پر بھی بنا صحیح نہیں کیونکہ شروع جب کی تھی صرف اشارے پر قادر تھا بعد میں رکوع اور سجدے پر قادر ہوا تو اس رکوع اور سجدے والی آ, حصے کی بنا اشارے والے حصے پر صحیح بلکہ نئے سرے سے نماز پڑھے گا سورج سمجھ میں آ گئی بھائی تو کہتے ہیں جی انص اللہ فہیح صولا ہی قائمن پس اگر پڑی ایک صحیح آدمی نے اپنی کچھ نماز کھڑے ہو کر سو مہادی مراضون پھر پیش آیا اسے کوئی مرض مثلا میں نے بتایا کوئی رگ وغیرہ چڑھ گئی اور کوئی مرض لاحق ہوا آتا مہا قاعدہ پورا کرے اس نماز کو بیٹھ کر یار کا رکو اور سجدہ کرے بیٹھ کر رکو اور سجدہ کرے وہیومانمست رکوا سجود یا اشارہ کرے اگر وہ رکو سجدے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا اور مستل یا لیٹ کر پڑے بھائی اگر وہ بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتا بھائی تو سب جی, جی وہ جس نے نماز پڑھی بھائی بیٹھ کر رکوع اور سجدہ کرتا ہے کسی مرض کی وجہ سے تم مساحا پھر نماز کے بیچ میں کیا ہوا پہلے بیٹھ کر پڑھ رہا ہے رکو اور سجدے کے ساتھ پھر اس کے بعد صحیح ہو گیا تو کہتے ہیں بنا علی فلا ہی قائمہ تو بنا کرے گا وہ اپنی نماز پر ہی کھڑے ہو کر بھائی پہلے بیٹھ کر پڑھ رہا تھا آپ کیا کر لے کھڑے ہو کر باقی رکھتے ہیں پڑھ لے پوری کر لے نماز ہاں اگر پہلے اشارے سے کر رہا تھا پھر رقو سجدے پر قادر ہوا تو پھر نئے سرے سے نماز پڑھنا پڑے گی دیکھیے خود بتلا رہے ہیں بھائی باز فلاح تی بی ایم آئین بس اگر پڑھی اس نے کچھ نماز اپنی اشارے کے ساتھ سم مقد ارال رقو سجود پھر وہ قادر ہو گیا رقو اور سجدوں پر اسانفلاح نئے سرے سے نماز پڑھے ومن اغمی خمس صلوات فما دونها قضاها صحا و من اگئی خمسلواتون قبا ذَلِكَ و انفاطر اور وہ شخص اغمی علیہ کہ اس پر بے ہوشی تاری ہو گئی خمس صلاوات پانچ نمازوں تک فماد نہا سے کم بھائی پانچ نمازیں سے کم ہوئی قزا تو ان کی کیا کرے گا قضا کرے گا ایزا صاحب صحیح ہو جائے تندرست ہو جائے وہ انفاط تھا تو بال اغمائی اکثر امن ظالکا اور اگر فوت ہو گئی اس سے بالعمائی بے ہوشی کی وجہ سے اکثر امن ظالیکا اس سے زیادہ مم. یعنی پانچ سے زیادہ نمازیں اس کی فوت ہو گئیں لم یقضی تو اب ان کی قضا بھی مم. نہیں کرے گا اس کی قضا بھی نہیں. نمازیں کیا ہو گئیں معاف ہو گئیں مرانا یعنی چھ نمازیں فوت ہوئی ہیں جو ہوشی میں یا سے زیادہ تو اب قضا بھی اس پر نہیں نمازیں معاف ہو گئیں جی یہاں تک مسائل سمجھ میں آئے بھائی مم. بھائی دیکھو باب الجماعت نکالیں ذرا آپ بھائی دیکھیے یہاں آیا تھا بھائی بتلایا تھا کس کی اقتدار کس کے پیچھے صحیح ہے ول القاری او خلف المی سے ایک سطر نیچے آ رہا ہے وہی خل فل قائدی کھڑے ہو کھڑے ہونے والا نماز پڑھے گا خل فل کس کے پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے مطلب امام بیٹھا ہوا ہے رکو سجدہ کر رہا ہے اور دوسرے کھڑے ہو کر کر رہے ہیں بھائی تو یہ بنا افتتاح صحیح ہے تو یہاں جیسے اقتداء صحیح اسی طرح وہاں بنا بھی صحیح ہوگی پہلے کیا تھا بیٹھ کر پڑھ رہا تھا پھر کیا ہوا صحیح ہو گیا اب قیام کر رہا ہے تو جیسے یہاں پر بنا اقتدا صحیح تھی وہاں پر بنا بھی دیکھو یہاں امام کون ہے بیٹھ کر نماز پڑھا رہا ہے اور اس کے پیچھے مقتدی کون ہے وہ کھڑے ہو کر نماز اور اقتدار صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے صحیح تو یہاں اقتدار صحیح تو وہاں پر بھی پہلے بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے اب اس کے بعد کیا ہوا تندرست ہوا کھڑے ہو کر باقی نماز پورا کرنا چاہتا ہے آ, باقی نماز پوری کرنا چاہتا ہے تو وہاں پر بھی بنا صحیح ہوگی اسی طرح ولا خلف خلفل اور نماز نہیں پڑھ سکتا وہ شخص جو رکوع اور سجدہ کرتا ہے خلف فل مؤمی. کس کے پیچھے بھائی جاراندی اشارے جاراندی سے جاراندی نماز بھائی. بھائی. امام اشارے سے نماز پڑھتا ہے اور مقتدی رکوع اور سجدے پر قادر ہے تو بتلایا تھا یہ اقتداء صحیح نہیں. نہیں تو جیسے یہاں اقتداء صحیح نہیں وہاں بنا بھی صحیح نہیں ہوگی پہلے اشارے سے پڑھ رہا ہے اور بعد میں صحیح ہو گیا بیچ میں رکوع اور سجدے پر قادر ہو گیا تو اسی نماز پر بنا جنہی. نہیں کر سکتا سورج سمجھ میں آگئی بھائی باب سجود تلاوہ یہ باب ہے مولانا سجود تلا سجد تلاوت کے بیان میں تلاوت کے سجدوں کے بیان میں فرقانی اربا تاشارتن قرآن کے اندر چودہ سجدے ہیں بھائی چودہ سجدے بھائی جہاں پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے مولانا وہ کون کون سی سورتوں میں ہیں بتلا رہے ہیں آپ کو بھائی فی آخر آرافی سورہ آراف کے آخر میں ہے وفی فردی اور سورہ رعد میں ہے وہ فی اور سورہ نحل میں ہے وہ فی بنی اسرائیل اور سورہ بنی اسرائیل میں ہے وہ مریم اور سورہ مریم میں ہے ول اولا فی الحج جی اور پہلا سجدہ فی الحج سورہ حج میں سمجھ میں آیا بھائی سورہ حج میں پہلا بھائی سورہ حج میں دو جگہیں آتی ہیں بھائی دو جگہیں آتی ہیں سجدے کی بھائی لیکن ہمارے نزدیک کون سی جگہ پر سجدہ ہے پہلی جگہ پر سجدہ ہے پہلی بائی جی جبکہ امام شافی رنگ اللہ دوسری جگہ فرماتے ہیں بھائی دوسری جگہ سجدہ پہلی میں ولفر اور سورہ فرقان کے اندر ہے سجا ون نملی اور سورہ نمل کے اندر وامیم تنزیل بھائی ایک اس سورت کے اندر ہے اور فاد بھائی سورہ فاد کے اندر ہے وہ حامیم اسجدہ حامیم اسجدہ کے اندر ہے و النجم والانشقاق والعلق اور سورہ نجم میں سورہ انشقاق میں اور سورہ علق میں بھائی یہ 14 سجدے ہیں بھائی یہاں پر جب ایتیں سجدہ تلاوت کر لیں تو اپ سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا بھائی یہ واجب ہوا تو کہتے ہیں و السجود واجب في هذه المواضع على التالي والسامع سواء ان قصد سماع القران او لم يقصد تو سجد سجد واجب ہے ان میں سجد واجب ہیں ان جگہوں میں, میں عالت تالی تلاوت کرنے والے پر تالی تلاوت کرنے والا تلاوت کرنے, والا تلاوت کرنے والے پر بھی وسام اور سننے والے پر بھی سوا ان کا صدر شمال قرآن یا برابر ہے کہ اس نے قرآن سننے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو بھائی بھئی قاضی سرج تلاوت جو ہے آیت سجدہ جو ہے اس کی تلاوت کرتا ہے دوسرا آدمی پاس بیٹھا ہوا اپنے کام میں مشغول ہے اس نے ارادہ ہی نہیں کیا اس کے سننے کا لیکن ارادے کی بات نہیں ہے مولانا جب سن لے گا تو تلاوت کرنے والے پر بھی سجدہ واجب ہوا اور سننے والے پر بھی سجدہ اور یاد رکھیے مولانا سرج تلاوت کے لیے وہی شرائط ہیں جو نماز کے لیے ہیں بھائی نماز کے لیے جیسے نماز میں وضو ضروری تھا قبلہ رخ ہونا ضروری تھا کپڑوں کا جگہ کا بدن کا پاک ہونا ضروری تھا یہ تمام چیزیں سجدے تلاوت کے لیے بھی شرط ہیں مولانا اور سجدے تلاوت کا کیا طریقہ ہے بھائی جی یاد رکھو سجد تلاوت کا طریقہ یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کھڑا ہو جائے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں چلا جائے اور پھر تین کم از کم تین مرتبہ سبحان اور ابی اللہ علیہ سجدے میں پڑے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے افضل یہ طریقہ ہے افضل یہ اگر بیٹھ جاتا ہے تحیات کی شکل میں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جاتا ہے اور تین مرتبہ سبحان اور ربی اللہ پڑھتا ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جاتا ہے تو اس طرح بھی ٹھیک ہے ہمارا لیکن افضل صورت کیا ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے اور پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے بھائی سمجھے اور اس میں آگے بتلائیں گے آپ کو تشہد وغیرہ بھی نہیں ہے سلام بھی نہیں ہے بس اللہ اکبر کہا سجدے میں گئے اور اللہ اکبر کہہ کر اٹھ گئے بس بھائی سجدے تلاوت ہو گیا بھائی نیز یاد رکھو مولانا اگر آیت تھے سرجہ تلاوت کی اور سرج تلاوت نہیں کیا تو وہ ذمے میں باقی ہے ادا کرنا پڑے گا بھائی ساری زندگی کے اندر جب بھی ہو ادا کرنا پڑے گا بھائی وہ جتنی کرتا جائے گا وہ جمع ہوتے جائیں گے بھائی جتنی مرتبہ سجد تلاوت رہتا جائے وہ جمع ہوتے جائیں گے لہذا ادا فورن کرنا چاہیے بھائی انسان بعض اوقات بعد میں بھول جاتا ہے بھائی اور یہ بھی یاد رکھیے مولانا حیض و نفاس کی حالت میں عورت اگر آئے سجدہ سنے تو اس پر سرج تلاوت واجب نہیں ہے بھائی ہاں جنابت کی حالت میں کوئی شخص سنتا ہے تو اس پر سرج تلاوت واجب ہے بھائی سمجھ میں آیا غسل وغیرہ کر کے اسے پھر کیا کرنا پڑے گا سرج تلاوت کرنا پڑے گا بھائی لیکن حیض و نفاذ کی حالت میں عورت سن لیتی ہے تو اس پر بعد میں بھی سرج تلاوت واجب نہیں ہے بھائی تو کہتے ہیں وہ سجدہ واجبن فی ھذہ المواضع اور سجدہ واجب ہیں مولانا ان جگہوں کے اندر بھی اعلی تعالی و سامع تلاوت کرنے والے پر بھی اور سننے والے پر بھی سواء ان کا سد سماع القران یا لم یقصد برابر ہے کہ اس نے اس قرآن سننے کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو فَإِذَا فل امامتی سجا دہا سلام جی تو سمجھ میں آیا بھائی تلاوت کرنے والے پر بھی واجب اور سننے والے پر بھی لہٰذا آیت سجدہ بہتر یہ ہے کہ آہستہ آواز میں پڑھے بھائی تاکہ جتنے بیٹھے ہوئے ان پر واجب نہ ہو جائے بھائی. اچھا جی تو کہتے ہیں فیضا تلل امام جب تلاوت کرے امام آیا تھا سجدی آئے کی سجدہ ہاں تو کیا کرے جی سجدہ تلاوت کر لے وہ سجدل منہ اور سجدہ کر لے مقتدی بھی اس کے ساتھ بھائی امام کے ساتھ بھائی جب امام سجدہ کرتا ہے تو مقتدی بھی کیا کرے گا سجدہ کرے گا کیونکہ مقتدی پر کیا ضروری ہے ایمان کی اقتداء ضروری ہے تو امام سجدہ کر رہا اس بھی سجدہ کرے گا فَإِنْتَ لَلْمَأْمُومُ لَمْ يَلْزَمِ الْإِمَامَ وَلَلْمَأْمُومَ سُجُودُ اور اگر مقتدی نے تلاوت کی تو لازم نہیں ہے امام پر بھی وَلَلْمَأْمُومَ اور اس مقتدی پر بھی ات سجود سجدے بھائی سجد تلاوت اس پر واجب بھائی ایک شخص امامت کروا رہا ہے پیچھے جو مقتدی کھڑا ہے اس نے کسی آیت سجدہ کی تلاوت کر دی مولانا تو یاد رکھیے نہ تو امام پر سجدہ واجب ہوا اور نہ ہی اسی مقتدی پر بھی اوروں پر تو واجب نہیں اس مقتدی جس نے تلاوت کی اس پر بھی واجب <تصفح> <تصفح> نہیں سجدۂ تلاوت کہ نماز کے بعد کر لیں نہیں بھائی بج وجہ یہ کہ اس حالت میں یہ اس کو قراط سے روکا گیا جب کسی کی اقتداء کی جائے نماز کے اندر مولانا تو مقتدی قراط کرتا ہے نہیں بھائی اس کو ممنوع ہے شرائن اس کو روکا گیا کہ قراط نہیں کر سکتے لہذا اس حالت کے اندر جب کہ وہ روکا گیا ہے اس کو اس کی تلاوت کا اعتبار نہیں مولانا لہذا اب اس کی وجہ سے اس پر سجدہ بھی نہیں آئے گا بھائی وات یس دا فص فلا و سجدوہا بَعْدَ الصَّلَاةِ اور سورت آئی بھائی بھائی ایک طرف جماعت ہو رہی ہے دو چار آدمی جماعت کروا رہے ہیں اور پاس ایک شخص نے آیت سجدہ تلاوت کی بھائی تو مسل آپ نے پڑھ لیا کہ تلاوت کرنے والے پر بھی سجدہ واجب ہوتا ہے اور سننے والوں پر بھی تو اب انہوں نے نماز کے اندر سجد تلاوت آیت سجدہ جو ہے انہوں نے سنی ہے تو کیا ان پر سجدہ تلاوت آیا یا نہیں کہتے ہیں بھائی ان پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو گیا سننے والوں پر بھی لیکن نماز کے اندر نہیں کریں گے سجدہ تلاوت بلکہ نماز کے بعد کریں گے اگر نماز میں کر بھی لیا پھر بھی کیا کرنا پڑے گا بعد میں کرنا پڑے گا بھائی بعد میں وہ ان سمعو اور اگر سنا انہوں نے یہ جو جماعت اس کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں وہ اور وہ کس میں تھے نماز میں تھے آئے سجدہ سنی اور وہ نماز میں تھے اچھا آگے آ رہا آیت سرزین یہ مفول ہے وہ ان سمیع کے لیے اگر ان لوگوں نے یہ نماز پڑھنے والوں نے سنا وہ فلا نماز کے اندر بھائی کس چیز کو سنا آیت سرجین آیت سرجہ کو سنا من رجل ایک ایسے آدمی سے لہ سما ہوں جو ان کے ساتھ نماز میں نماز میں جو ان کے ساتھ شریک نہیں ہے بھائی الگ لم یکدوہ فی سولا وہ تو سجدہ نہیں کریں گے نماز کے اندر و سجدوہ بعد الاتی اور سجدہ کریں گے اس کا بئی کس کے بعد نماز, نماز کے بعد بھئی یاد رکھیں مولانا خارج نماز کا سجدہ نماز میں نہیں کیا جا سکتا کاماز نماز میں نہیں کیا جا سکتا اور اسی طرح نماز کا سجدہ بھی خارج نماز میں نہیں کیا جا سکتا نماز میں آئے سجدہ پڑی تو اسی نماز کے اندر سجدہ تلاوت سجدہ کرے گا ماننا اور اگر نماز میں اس نے نہیں کیا تو بعد میں بھی نہیں کر سکتا سلام کھیر بھی ختم کی نماز بھائی بعد میں اس کو کسی وقت یاد آیا کہ بھائی نماز میں تو میں نے آئے تھے سجدہ پڑھی تھی اور سجدہ تلاوت نہیں کیا تھا تو اب مولانا اب یہ اس کے بعد میں ادا نہیں کر سکتا گناہ گار ہے تو بار اس کرے اب ادا کی کوئی صورت نہیں سورج سمجھ میں آ گئی ہاں اگر نماز کے اندر بھائی آیت سجدہ پڑھتے ہی وہ رکو میں چلا گیا اور رکو کے اندر کس کی نیت کر دی سجدہ تلاوت کی بھی تو رکو میں ہی ادا ہو جائے گا اور اگر رکو میں نہیں کی نیت پھر سجدے میں چلا گیا تو وہ خود بخود ادا ہو گیا اب نیت کی ضرورت بھی نہیں سورج سمجھ میں آ گئی تو نماز کے اندر خود بخود سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا بشرطے کے کیا کر لے رکو میں نیت کر لے یا نیت بھی نہ کرے بلکہ جب سجدے میں جائے گا تو خود بخود بغیر نیت ہی کے ادا ہو جائے گا ہاں اگر آیت سجدہ پڑھ کے رکو میں نہیں گیا تو اور بلکہ آگے ہی تلاوت کرتا چلا گیا کرتا چلا گیا پھر اس کے بعد جا کر اب روکو اور سجدے میں جا رہا ہے تو اب خود بخود ادا نہیں ہوگا مولانا کیونکہ یہ آگے چلا گیا کافی آئے تھے سجدہ سے سورج سمجھ میں آگے بھائی خود بخود نہیں ہوگا بھائی ہاں باقاعدہ خود نیت کے ساتھ کرے گا تو پھر ہو جائے گا بھی. پیچھے لم لم کیا مسئلہ بتلا ایک آدمی نماز سے باہر ہے اور اس نے کیا, کیا آیت سجدہ تلاوت کی ہے تو نماز کے اندر جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ نماز کے اندر سجدہ نہیں کریں گے فن سج دو الصَّلَاةِ اگر انہوں نے کیا کر دیا نماز کے اندر ہی سجدہ کر لیا لم تجزی لم لنگ تجزی، تو یہ ان کو کافی نہیں بھائی یہ سجدہ کافی نہیں بلکہ نماز کے بعد پھر کیا کرنا پڑے گا سجدہ کرنا پڑے گا ورنہ فلا تو اور ان کی نماز بھی فاسد نہیں ہوگی مولانا یہ جو سجدہ کیا ہے یہ ادا بھی نہیں ہوا اور نماز بھی فاسد یہ نہ کہیں کہ بھائی انہوں نے سجدہ کیا یہ تو نہیں کرنا چاہیے تھا تو ان کی نماز ہی فاسد ہو گئی نہیں بھائی اس سجدے کی وجہ سے نماز فاسد نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ سجدہ بھی کس کی جنس میں سے ہے نماز کی جنس میں سے ہے بھائی آج داری فلا وا دل فلا سا اب صورت اور آئی مولانا ایک آدمی ہے اس نے آیت سجدہ تلاوت کی اور ابھی سجدہ نہیں کیا پھر وہیں پر مجلس نہیں بدلی اس نے مولانا پھر وہیں پر کھڑا ہوا اور نماز کی نیت باندھ لی نماز کے اندر پھر اس نے وہی آیت دوبارہ پڑھی تو کہتے ہیں اب نماز کے اندر سجدہ کر لے تو یہ دونوں سجدوں کی طرف سے کیا ہو گیا کافی ہو گیا سورج سمجھ میں آ گئی ایک آدمی نے ایک جگہ بیٹھے ہوئے کیا کیا تھے سجدہ تلاوت کی اور پھر وہیں پر کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی اور نماز میں پھر وہی آیت پڑی اب آیت اس پر سجدہ تلاوت کر لیا تو کیا ہوا دونوں تلاوتوں سے کافی ہو گیا جو خارج ہے میں کی تھی اور جو داخل ہے میں ایک ہی سجدے سے دونوں ہو گئے سمجھ میں آیا وجہ یہ والا نا کہ مجلس مجلس کے ایک ہی مجلس ہو ایک ہی جگہ بیٹھ کر آدمی ایک ہی آیت سجدہ کو سو دفعہ بھی پڑھ لے تو ایک ہی سجدہ کرنا پڑے گا جتنی دفعہ مرضی پڑھ لے بھائی ایک شخص ہے ایک جگہ مقام کو یاد کر رہا ہے بھائی آیت کو آیت سجدہ کو وہیں بیٹھا ہوا اس کو پڑھتا جا رہا ہے پڑھتا جا رہا ہے تو کتنے سجدے کرنے پڑیں گے آخر میں ایک ہی کرنا پڑے گا کیونکہ مجلس نہیں بدلی ہاں مجلس بدل جائے تو سجدے بھی زیادہ ہو جائیں گے سمجھ میں آیا اب یہاں سے اٹھا والا دوسرے کمرے میں جا کر بیٹھ گیا اور وہاں پھر اس نے کیا وہی آیت سجدہ پڑھ رہا ہے لیکن مجلس بدلی یا نہیں بدلی بدل گئی تو آپ اس جگہ جتنے پڑھے تھے ان میں اس کے کی لیے کیا کرے گا ایک سجدہ اور جتنی مرتبہ بھی وہاں دوسری جگہ پڑھ لے ان کے لیے بھی کیا کر لے گا ایک بشتہ ایک ہی آیت کو بار بار پڑھ رہا ہے الگ الگ سجدوں کے مقام پڑھ رہا ہے تو پھر تو کیا کرنا پڑے گا ہر ایک کے لیے الگ سجدہ کرنا پڑے گا اور ایک بات آپ کو بتلاؤں گا. ایک کمرے کا ایک ہی حکم ہے ایک ہی مجلس شمار ہوتی ہے وہاں. لہذا کمرے کے اندر آپ نے ایک جگہ آئے سجدہ تلاوت کی ایک کونے میں پھر دوسرے کونے میں جا کر وہی آئے سجدہ پڑی پھر تیسرے کونے میں وہی جا کر آئے سجدہ پڑی پھر چوتھے کونے میں جا کر وہی آئے سجدہ پڑی تو سارے کمرے کا ایک ہی حکم ہے یہ مجلس سے واحد ہی شمار ہوگا لہٰذا کتنے سجدے کرنا پڑیں گے ایک ہی سجدہ اسی طرح اگر گھر چھوٹا ہے اس سہن وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے چھوٹے سہن کا ہاں اگر بڑا گھر ہے تو پھر اس صورت میں ایک حکم نہیں ہوگا اسی طرح مسجد کا بھی ایک ہی حکم ہے بھائی مسجد میں آپ نے دیکھا ہوگا رمضان کے اندر بھائی کہ ٹہلتے ہوئے قرآن یاد کر رہے ہیں حفاظ سمجھ میں آیا تو اب دیکھو ہر ہر قدم پر مجلس بدل رہی ہے اور آئےت سجدہ کو وہ بار بار پڑھ رہا ہے بھائی یاد کر رہا ہے تو آپ اس پر کیا حکم لگائیں گے ایک ہی مسجد شمار ہوگی اور کتنے سجدے آئیں گے ایک ہی سجدہ بشرطے کے درمیان میں کوئی اور کام نہ کرنے لگے اگر کام درمیان میں کوئی اور کرنے لگ پڑا اب مسجد بدل گئی چاہے کمرہ بھی وہی ہو مسجد وہی ہو مثلا آپ اس کونے کے اندر ایک کونے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے آئے سجدہ سجتا آپ نے پڑھی بھائی پھر درمیان میں بھائی کھانا آ گیا آپ کھانا کھانے لگ پڑے پھر اب آپ نے اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے کیا شروع کر دی وہی آئے سجدہ تو اب کیا سمجھیں گے کمرہ بھی وہی ہے مجلس بھی وہی ہے لیکن درمیان میں اور فیل آیا یا نہیں آیا اب یوں سمجھیں گے مجلس بدل گئی ایک مجلس میں بھی پڑا دوسرے میں بھی پڑا لہذا کتنے سجدے آئے دو آئے تو اسی طرح مسجد کے اندر بھی یہی حکم ہے اگر وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو ٹہلتے ہوئے جتنی دفعہ بھی اس ایک آیت سجدہ کو وہ پڑھتا چلا جاتا ہے وہ مسجد واحد کی حکم میں ہے ایک سجدہ آئے گا لیکن درمیان میں اگر وہ کسی سے باتیں کرنے لگ پڑا تو اب ہم کیا سمجھیں گے مجلس بدل گئے اب دو ہو جائیں گے پھر درمیان میں کسی سے بات کر لیں مولانا ہم پھر سمجھیں گے مجلس بدل گئے کتنے سجدے آ جائیں گے تین پھر اس کے بعد درمیان میں تو جتنی دفعہ مجلس بدلنے کا حکم آتا جائے گا اتنے ہی سجدے بھی مسئلہ سب کو سمجھ میں آیا بھائی تو یہ قیمتی مسئلہ میں نے آپ کو بتلایا بھائی یہ اکثر شبہ ہوتا ہے اب ایک کمرے کا ایک چھوٹے سہن کا اور مسجد کا حکم آپ کو پتا لگ گیا بھائی اسی طرح مولانا یاد رکھیے سننے والے کا بھی حکم ہے پڑھنے والے کی مجلس بدلے تو سجدے بڑھتے ہیں بڑھتے ہیں یا نہیں بڑھتے سننے والے کی مجلس بھی بدل رہی ہو تو اس کے بھی سجدے بڑھتے جائیں گے مثلا ایک حافظ قرآن مولانا ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے آئے سجدہ کو بار بار پڑھ رہا ہے تو جتنی دفعہ بھی یہ پڑھ لے اس پر کتنے سجدے آئیں گے ایک لیکن ایک شخص ہے سن رہا ہے ساتھ بیٹھا ہوا وہ سن رہا ہے تو وہ بھی جب تک اس کی مجلس نہیں بدلی اس پر بھی کتنے لیکن وہ درمیان میں پھر کسی سے بات شروع کر دیتا ہے پھر درمیان میں تھوڑی دیر بعد پھر کسی سے بات شروع کر دیتا ہے یا وہ ہمارا نا اٹھ کر باہر جاتا ہے کمرے سے پھر آ جاتا ہے پھر تھوڑی کسی کام سے جاتا ہے پھر واپس آ جاتا ہے تو اس کی مجلس بدلتی جا رہی ہے اگر <سؤال> سے <سؤال> ہے وہ سننے والا لیکن سننے سے بھی تو کیا ہوتا ہے سجدہ صاحب واجب ہوتا سرجۂ تلاوت کیا ہوتا ہے واجب ہوتا ہے تو جتنی دفعہ اس کی مجلس بدلے گی سننے والے کی اس پر اتنے ہی واجب ہیں وہ منتلا آیت سجد تین اور جس نے تلاوت کی آیتے سجدہ کی خارج فلا نماز سے باہر ولم جدہ اور سجدہ تلاوت نہیں کیا فلاطی یہاں تک کہ نماز میں داخل ہوا فت پس تلاوت کی اسی آیت سجدہ کی وہ سجد اور ان دونوں کے لیے کیا کر دیا اس نے ایک سجدہ کر لیا اجزا سجدت تلاوتین تو کافی ہے اس کی کافی ہے اسے ایک ہی سجدہ عنی تلاوتیں دو تلاوتوں سے میں نے بتلایا یہ کون سی سورت ہے جبکہ اس شخص کی مجلس مجلس ایک مجلس نہ بدلی ہو گئی وہ لاتی فہ سات فلا ہا سا سان اور اگر اس نے تلاوت کی بھائی ہاض امیر راجے ہے کس کو آیت سجدہ کو اور اگر اس نے تلاوت کی آیت سجدہ کی فی غیر اسوالاتی نماز کے علاوہ میں یعنی نماز سے باہر پس اس کا کیا کر لیا سجدہ بھی کر لیا سم مادہ فی تی پھر کس میں داخل ہوا نماز میں فتل پس اس نے تلاوت کیا اسے آیت سجدہ کو سجدہ سان بئی تو پھر کیا کرے گا سجدہ کرے گا سان دوسری مرتبہ ولم اور کافی نہیں ہے اس شخص کے لیے پہلا سجدہ پہلا سجدہ کافی نہیں ہے سمجھ میں آیا ایک اور مسئلہ آپ کو بتلاؤں میں دیکھو ابھی آپ کو میں نے تفصیل بتلائی ایک جگہ پر بیٹھ کر ایک مجلس میں ایک ہی آیت سجدہ کو جتنی دفعہ بھی پڑھ لیا جائے کتنے سجدے واجب ہوتے ہیں ایک سجدہ اور یہ بھی آپ کا اختیار ہے مولانا آپ چاہیں تو پہلی مرتبہ آیت کو پڑھتے ہی سجدہ کر لیں ایک جگہ بیٹھے ایک آیت سجدہ پڑھی اور فوراً کیا کر لیا سجدہ کر لیا پھر وہیں بیٹے اب پڑھتے جا رہے ہیں وہ پہلا سجدہ سب کے لیے کافی ہے وہاں سمجھ میں آیا بھائی کیونکہ مسجد وہی ہے اور ایک سجدہ آتا ہے اس صورت میں اور چاہے تو پڑھنے کے بعد آخر میں کیا کر لے سجدہ کر لے جب مرضی کر لے شروع میں کر لے درمیان میں کر لے آخر میں کر لے بھائی تو ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد بھی کیا تو کافی ہے درمیان میں کیا تو بھی کافی ہے اور سب سے آخر میں کیا تو بھی کافی ہے اب ایک شخص ہے مولانا ابھی مسئلہ گزرا نماز سے باہر اس نے کیا کیا آیت سجدہ تلاوت کی پھر نماز کے اندر بھی وہی آئے سجدہ تو پہلے اس نے سجدہ نہیں کیا تھا تو نماز کے اندر کیا کر لے اور یہ دونوں کے کافی ہو جائے گا وجہ حالانکہ ضابطہ تو یہ تھا کہ نماز سے باہر کا سجدہ نماز میں نہیں ہوتا اور نماز کا جو سجدہ ہے وہ نماز سے باہر نہیں ہوتا یہ ضابطہ بتلایا تھا لیکن یہاں چونکہ مجلس ایک ہے لہذا یہاں ہو جائے گا اور اس لیے بھی کہ نماز کی حالت قوی ہے نماز کے میں کیا ہے قوی حالت ہے مولانا تو اب ایک نماز سے باہر سجدہ اس پر واجب تھا وہی مجلس اسی مجلس نماز کے اندر بھی وہی آئے تلاوت کی تو لہذا اب نماز سجدہ کیا وہ قوی حالت میں ہے تو لہذا اب وہ والا سجدہ بھی اسی کے زمن میں گویا آ گیا لیکن اگر کیا کیا نماز سے پہلے آئے تھے سجدہ تلاوت کی اور پھر کیا کر لیا سجدہ بھی کر لیا اب نماز کے اندر کیا کر رہا ہے دوبارہ وہی آیت اسی جگہ پر پڑھ رہا ہے تو وہ پہلا سجدہ کافی نہیں حالانکہ ویسے تو ایک ہی جگہ پڑھو تو پہلا ہی سجدہ سب سے کیا ہو جاتا ہے کا لیکن یہاں کافی نہیں ہوگا وجہ یہ کہ نماز والی حالت قوی ہے اور پہلی حالت ضعیف ہے اور قوی تو ضعیف کو اپنے زمین میں لے سکتا ہے لیکن ضعیف قوی قب کو اپنے زمین میں نہیں لے سکتا بھائی اسی لیے کہا ان طلحہ سجدہ تلاوت کی نماز کے علاوہ میں یعنی نماز سے باہر پاس اس کا خلا کی سوال آتی پھر وہیں پر وہ کس میں داخل ہوا نماز شروع, نماز شروع کی اس نے نماز میں داخل ہوا یعنی وہیں پر مجس وہی تھی فتلحا پس پھر اس نے تلاوت کی کس کی آئے سجدہ کی سجدہ آسانی. دوبارہ سجدہ سا... آ... تلاوت کرے گا ولم اولا اور اولہ اس سے کافی مم. نہیں ہو من کرا تلاوت سجدتی واحد فی مجلس واحد اجزا ات حس اور جس نے دہرایا بھائی تلاوت سجدہ واحدہ کی تلاوت کو کا اس نے تکرار کیا مولانا یعنی بار بار اسے دہرایا فی مجلس واحدین ایک ہی مجلس کے اندر تو واحدہ تو کافی ہے اس کے لیے ایک ہی سجدہ کافی ہے ایک مجلس میں جتنی دفعہ بھی دہرا لے من ارادہ سوجودا ہاں طریقہ بتلا رہے ہیں مولانا ومن عَرَادَ سُجُودَا اور جس نے اراد جو ارادہ کرے سجدے کا کب بارا تو کیا کرے تکبیر کہے گا وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَئِهِ اور ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا بھئی نماز کے شروع میں جیسے بھئی اللہ اکبر کہتے ہوئے کیا کرتے ہیں ہاتھوں کو مجد مجد مجد ہاتھوں مجد کو کانوں کی لوہ تک اٹھاتے ہیں بھئی تو یہ نہیں کرے گا بھئی اس کی وسا اور پھر اور کیا کر لے تکبیر کہے ہاتھوں کو نہ اٹھائے وسا اور سجدہ کر لے سم مکبارہ اور پھر تکبیر کہے و رافا سہو اور اپنے سر کو اٹھائے بھائی سجدے سے یعنی سجدے سے اٹھ جائے ولا تشاہدا ولا سلام اور نہ ہی اس پر تشاہد ہے اور نہ سلام ہے بھائی اور میں نے بتایا بہتر طریقہ کیا ہے کس طرح کیا جائے کھڑے ہو کر بھائی کھڑے ہو اور یہ بھی یاد رکھیے بھائی بعض اوقات انسان تلاوت کرتا ہے تو ساری سورت کی تلاوت کر لیتا ہے اور آیت سجدہ کو بعض لوگ اس وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں کہ پھر کیا کرنا پڑے گا یہ درست نہیں ہے مولانا درست نہیں ہے ہے منع ہے بھائی سمجھ میں آیا بھائی یہ تو گویا سجدے کا انکار ہو گیا بھائی کہ آپ ساری سورت پڑھتے ہیں اور اس آیت کو کیا کر دیتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں تو یہ درست نہیں ہے بھائی اس کو بھی ساتھ پڑھنا چاہیے ہاں اکیلی ساری سورج کو چھوڑ دیتا ہے اور صرف کس کو پڑھتا ہے آئے کو یہ ٹھیک ہے مولانا چلیے بس مولانا ہر المرام اللہ عالم بحقیقت الکلام